وَمَثَلُ مسل اور مثال ان لوگوں کی پہلی مثال دے دی ان کی اللہ تعالی نے جو لوگ اپنے مال کو ریاکاری سے خرچ کرتے ہیں یہاں مثال دی ان کی اللہ زینہ یونفکون اموالا مَرْضَاتِ ابتغا اللہ اور ان لوگوں کی مثال جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو ابتغا امروات اللہ اور اللہ کی خوشی چاہتے ہیں اس سے ثواب چاہتے ہیں اللہ کی خوشی چاہتے ہیں ایک تسبی تم من ان اور اپنے نفس میں پختگی چاہتے ہیں یہ ہے تزکیہ تسبیتم من ان اپنے دلوں کو جمانا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں اسلام پہ تو خرچ کرنے کا ایک مقصد تو یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ سے ثواب کی نیت کی اور دوسرا مقصد یہ ہوا کہ اپنے نفس کا تزکیہ اپنے آپ کو پاک کرنا تسبیت من انفسیم اپنے آپ کو جمانا اللہ کے لیے یہ دونوں چیزیں اور اس کو اللہ تعالی نے ایک اور جگہ بھی ذکر کیا ہے سورہ توبہ میں دسویں پارے میں آپ دیکھیے وہاں ایک آیت بھی ایسے آئی ہے دسواں پارا سورہ توبہ سورہ توبہ اور آیت نمبر ایک سو دو دیکھیے ایک سو ایک دیکھ لیجئے تاکہ پوری بات سمجھ میں آئے گیارہویں پارے میں گیارہواں پارہ سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو ایک وہ ممن ہاؤل کمن الرابی ایسواب رضی اللہ علوم تمہارے گرد و پیش میں جو یہ دیہاتی رہتے ہیں نا منافقون ان میں بہت سے منافق بھی ہیں ومن اہل المدینہ اور اہل مدینہ میں کچھ لوگ ایسے ہیں مدینہ مرورہ میں رہنے والے مردو و علم نفاق جو اس نفاق میں مبتلا ہیں تعلموہم آپ انہیں نہیں جانتے ناہن عالم ہم انہیں خوب جانتے ہیں سن مرتین ہم دو مرتبہ انہیں عذاب دیں گے دو عذاب ہمارے ان منافقوں پہ اب نازل ہوں گے سم یوردو نا الزاب نظیم اور اس کے بعد یہ خدا کے بڑے عذاب یعنی قیامت کی طرف لوٹائے جائیں گے وہ آخر نا اور کچھ ہمارے بندے ایسے ہیں جنہوں نے مان لیا اعتراف کیا اقرار کیا بے ہم اپنے گناہوں کا خلط و عمل اور انہوں نے زندگیوں میں اچھے اعمال بھی کیے وہ آخر ا اور اس کے ساتھ ساتھ ان سے گناہ بھی ہو گئے تو جس شخص کی زندگی میں نیکیاں بھی ہوں گی اور گناہ بھی ہوں گے اور صلاحیتو علیہم تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لے گا اللہ اس سے معاف کر دے گا ان اللہ غفور رحیم اور بلا شبہ اللہ تو مغفرت فرمانے والے ہیں رحم کرنے والے ایسے لوگ جنہوں نے نیکیاں بھی کی غلطیاں بھی ہو گئیں آپ کے پاس آتے ہیں خذ من اموال صداقتن اور آپ ان کے مال سے صدقے کو لے لیجئے آپ قبول کیجئے کیوں تو طاہر اس سے وہ صاف ہو جائیں گے وہ تو ذکی اور اس کے ذریعے ان کا نفس پاک ہو جائے گا ان کا تزکیہ ہو جائے گا تو اس سے معلوم ہوا مال کا خرچ کرنا اس سے بھی انسان کا تزکیہ ہوتا ہے وسل علیہم اور آپ ان کے لیے دعا مانگا کیجیے انصلاق سکن اللہ اور آپ کی دعائیں ان لوگوں کو بڑا سکون دیتی ہیں اللہ حسمی علیم اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے علم یا میرے بندے یہ نہیں جانتے کیا لوگوں کو یہ پتا نہیں ہے ان اللہ ان اللہ يقبل عن کہ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں سے ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے یا خز الص اور اللہ ہی ہے جو ان سے ان کے مال کو بھی قبول کر لیتا ہے ون اللہ طباب الرحیم اور اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے رحم فرمانے والا ہے دیکھا آپ نے اس آیت سے پتا چلا نا یہ ارشاد فرمایا ان سے مال لے لیا کیجی اس سے کیا ہوگا تو تاہر ہوں یہ پاک ہو جائیں گے وہ تو ذکی اور اس مال کے خرچ کرنے سے ان کا تزکیہ ہو جائے گا یہی چیز یہاں فرمائی ہے کہ وہ من انف اور اپنے دل میں اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مومن انسان ایک تو مال کو اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ کو خوش رکھے اور دوسرا اس لیے خرچ کرتا ہے کہ مال کی محبت دل میں نہ جم جائے تھوڑا تھوڑا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا رہے گا تو طبیعت میں مال کی محبت کا غلبہ نہیں آئے گا اللہ نے فرمایا جو اس طرح خرچ کرتے ہیں اب ان کی مثال دیکھو کماسل جنت جیسے کہ ایک باغ ہے بے ربہ کی جگہ پہ ربوہ کہتے ہیں ٹیلے کو جو ٹیلہ بنا ہوا ہے تھوڑی سی اوپر جگہ ہے اس پہ ایک باغ ہے افاواہ وابلن اور اس پہ افاواہا اس پر پڑی کیا چیز وابلن زوردار بارش یہ وابل کا لفظ پیچھے بھی گزرا ہے تو وہاں کیا تھا چٹان تھی اور یہاں کیا ہے ٹیلا ہے مٹی کا تو منافق یا کافر انسان وہ پتھر کی طرح تھا اور اس انسان کا دل جو اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے زرخیز مٹی ہے بارش چاہیے تھی نا وہاں بارش پڑی اور جو پہلے سے مال تھا وہ سب برباد ہو گیا ضائع ہو گیا اس پہ ثواب بھی نہیں ملا کچھ بھی نہیں ملا اور یہاں کیا ہوا افاباہ وابلن اس پر جب بارش پڑی ہے وہ اتت اس نے اپنی فصل کو کیا وے فین دگنا کر دیا پہلے تو خود بھی اچھا ہی تھا جب مال خرچ کیا ہے تو وہ ایسے جسے بارش اوپر سے ہوئی ہے اس کی نیکی اس کی صلاحیت اس کا تقوی اس کی اس کی اچھی نیت اس نے اپنی شخصیت میں اتنا نکھار پیدا کر لیا کہ اللہ نے کہا دے فین دگنی ہو گئی فصل اس کی فا علم یہ ہے کمال کی بات فا علم اور فرمایا کہ اگر نہ پہنچے اس کو وا اتنی شدید بارش فطل تو تھوڑی تھوڑی بارش ہی اس کی کافی فواری کافی تل کا مطلب المت الغیب تھوڑی سی بارش مطلب یہ ہے کہ اچھائی اتنی بارش نہیں ہوئی شدید اتنا متقی نہیں ہوا اتنا نیک نہیں ہوا تھوڑی سی بارش کافی ہے جو تھوڑی بہت اچھائی کی نے نیت کی تھی نا اور اللہ کے ساتھ کسی کو اس میں شریک نہیں کیا تھا بس وہی کافی ہے اور اس کی زمین دگنا پھل دینے لگے گی اس میں زیادہ فصل پیدا ہو جائے گی یعنی گویا نگاہ کی اس انسان کی اچھائی کی طرف اور اس طرف کہ اس کی نیت اچھی تھی و اللہ بھی ماتام اور لوگو اللہ خوب دیکھتا ہے ان چیزوں کو جو تم عمل کرتے ہو اس کو پتا ہے کہ مال کیوں خرچ کر رہے ہو اس کو پتا ہے کہ تمہاری اندر کی نیت کیا ہے تو تھوڑا سا بھی اگر خرچ کرو گے اللہ کے بہت ہو جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے ہمسایوں کو چیزیں دیتی رہنا خواتین کے لیے کہا اور آپ نے فرمایا اگر تمہیں کچھ بھی نہ ملے تو اپنے ہاں سے بکری کا ایک کھر اس کے ہاں بھیج دو اور اسے کم نہ سمجھو کم نہ سمجھو یعنی تمہیں شرم نہ محسوس ہو کہ ایک کھر کا آپ کیا کریں گی ہماری ہمسائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اگر ہو سکے تو بھیج دو کیونکہ قبولیت تو اللہ کے ہاں آئے نا تو اللہ کا اعلیٰ تھوڑے بارش کو بھی قبول کر لے گا تھوڑی سی نکی کو بھی بڑھا دے گا اور اسی طرح حدیث میں آتا ہے اس حدیث پہ بھی عمل کرنا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی کے ہاں مہمان آ جائیں اور اس کے گھر میں جو کچھ ہے اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنے سے آر محسوس کی اس نے سوچا یہ چیز تو بہت تھوڑی ہے یا اس کے شایان شان نہیں ہے تو آپ نے فرمایا اس نے پھر اس رزق کی توہین کی جو اللہ نے اسے دیا تھا یعنی جنرلی قائدہ یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے گھر میں ہے جو بھی ہے سامنے ان کے رکھ دو بس دونوں کھائیں گے اور ایک چیز یہ ہے کہ کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ جو مہمان ہے اس کے لئے زیادہ پکنا چاہیے خیر وہ تو خوبی کی بات ہے لیکن کبھی بھی یہ نہ سمجھے کہ مہمان کے سامنے تھوڑی سی چیز کا کیا فائدہ ہوگا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اسے قبول کر لے گا فائدہ یہ ہے کہ آپ نے کوئی تکلف سے کام نہیں لیا اس کو بھی اطمینان ہو گیا کہ ہم جب بھی جاتے ہیں جو بھی چیز ہو ہمارے سامنے آ جاتی ہے وہ کوئی تکلق نہیں کرتے کوئی کوئی اس چیز میں نہیں پڑتا تو اس لیے فرمایا کہ ہم اس کی مثال دیں جو ہمارے راہ میں خرچ کرتے ہیں تو ان کی مثال تو ایسے ہے